اور ہم نی تو ریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور ان کے, کے بدلے ان کے اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جو دل کی خوشی سے بدلا کروئے۔ تو وہ اس کا گنا اتار دے گا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظلم ہیں